اللہ رب العالمين والسلام اما بعد من بسم اللہ الرحمٰن الرحیم السلاۃ وسلام علی قیا رسول اللہ علی حابقیا حبیب اللہ علی نبی اللہ علی حاب قیا نور الله مدنی چینل کے سلسلے مدنی منوں کے مدنی پھول میں ہم حاضر ہیں آج آٹھ محرم الحرام چودہ سو تینتیس سی ہجری ہے یوں تو عشرہ محرم الحرام کے فضائل اور کئی بزرگوں کے آراس کے حوالے سے ہم ان دنوں میں بیانات سنتے ہی رہتے ہیں لیکن پیارے مدنی منوں یہ جو اشراء ہے محرم الحرام کے جو ابتدائی دس دن ہیں ان میں خصوصیت کے ساتھ شہیدار کربلا کے واقعات بیان کیے جاتے ہیں اور ان کی شہادت کیسے ہوئی اہل بیت کیا کہلا کن کو کہتے ہیں اور ان کے کیا کیا فضائل ہیں اس حوالے سے الحمدللہ ہم نے گزشتہ سلسلوں میں چند باتیں عرض کی تھیں اور یقیناً آپ کو یہ باتیں یاد بھی رہی ہوں گی یہ یاد رکھیے کہ اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اور بالخصوص سعیدہ امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ان کی عظمت و شان بہت بلند ہے ان سے محبت کرنے والا در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی سے محبت کرنے والا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وََ علی وسلم سے محبت در حقیقت اللہ سے محبت ہے تو یہ ایک کڑی ہوتی ہے اور ان کی عظمت و شان بیان کرنا ان کے واقعات سن کر دلوں میں ایک ایمان کو تازگی نصیب ہوتی ہے یہ تو بے شمار واقعات ہیں لیکن چونکہ یہ جس گھرانے سے ان کا تعلق تھا یہ وہ گھرانہ تھا کہ جس کے آقا ہمارے بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ پورے دنیا میں آپ نے نیکی کی دعوت کو عام کیا اور یہ اس دور میں نیکی کی دعوت کو عام کیا کہ جب کفر و شرک کی بربریت تھی بیٹیاں اگر کسی کے گھر میں پیدا ہوتی تو انہیں زندہ دفن کر دیا جاتا کسی کے حقوق کا کوئی خیال نہ ہوتا تھا ایسے عالم میں پیارے پیارے آکا مکی مدنی مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکی کی دعوت دینا شروع کی آپ کے حسن اخلاق آپ کے اعلیٰ کردار کی برکت ملی کہ لوگ چوک در جوک اسلام قبول کرتے گئے اور وہ لوگ کہ جو کل تک دہشت و بربریت میں جن کا نام تھا آج ان کے حسن اخلاق ان کی نرم گفتگو ان کے اعلیٰ کردار کو دیکھ کر کفار مسلمان ہونے لگے تو پیارے پیارے مدنی منو ہمارے آکا امام حسن امام حسین ردوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے بچپن شریف کا ایک واقعہ ہمارے ساتھ ہمارے مدنی اسلام بھائی موجود ہیں تو آئیے سب سے پہلے ہم ان مقتدر ہستیوں کے بچپن شریف کا ایک خوبصورت واقعہ آپ کو بیان کرتے ہیں اور دیکھیے کہ یہ جو حقیقی مدنی منتھے یہ حقیقی مدنی منتھ ہے کہ ان کے گھر سے اسلام پھیلا تو یہ چھوٹے ہونے کے باوجود کس طرح یہ نیکی کی دعوت دینے میں رغبت کرتے تھے پھر دوسری بات یہ دیکھنی ہے کہ اگر دینے والا عمر میں بڑا ہے ان کا انداز کیا ہوتا تھا تو اس حوالے سے حضور جو کتابوں میں واقعات لکھتے ہیں تو ہمارے مدنی منع خصوصیت کے ساتھ ہمارے سلسلے میں شامل ہیں اور الحمدللہ ہماری مجلس نے یوں شفقت فرمائی کہ اس سلسلے کا دورانیہ جو کم و 30 تیس منٹ ہوتا تھا اب ہم کو تھوڑی رعایت دے کر اس کو وہ ترسٹھ منٹ ساٹھ منٹ کے قریب کیا ہے تو ہمارے مدنی منع جو ہمارے ساتھ شامل ہیں ظاہر یہ بھی امام حسین سے محبت کرتے ہیں اور ہمیں یقیناً محبت ہے ان سے تو ہمارے ان بزرگوں نے بچپن شریف کا کوئی واقعہ بیان فرمائیں انسانی زندگی میں تین ادوار ہوتے ہیں کہ بچپن ایک جوانی اور ایک بڑھاپا اور مام عالی مقام مامشنا کام مام حسین اور اللہ تعالی تعلی کا بچپن بھی بے مثال تھا آپ کی جوانی بھی نقابل رشک تھی نیکی تقوی پرہیزگاری کا مجموعہ اور شہادت کے وقت آپ کی عمر غالباً جو مجھے یاد پڑ رہا ہے تقریباً ساٹھ برس کے لگ بھگ شاید تھی تو مامے عالی مقام مام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپن ایسا مثالی تھا کہ نیکی کی دعوت دینا انفرادی کوشش کرنا تو یہ جس طرح بھی آپ نے اشارہ کیا کہ یہ تو وہ گھرانہ ہے مقدس گھرانہ کہ جہاں سے اسلام نور کی کرنیں بکھیر رہا ہے تو یہ دونوں بھائی تھے امام حسن اور امام حسین رضا تو یہ ایک مطلب انہوں نے کسی بزرگ کو دیکھا بڑے ہی تھے عمر میں جو ان سے کچھ سنتیں وضو کے اندر چھوٹ رہی تھیں اب وہی نیکی کی دعوت دینے کا جذبہ اور انفرادی کوشش کی تڑپ تو اب یہ کہ سامنے عمر میں بڑے ہیں جن پر انفرادی کوشش کرنی ہے تو ایسی انہوں نے مطلب حکمت عملی اختیار کی جو ہمارے مادری منہ دیکھ رہے ہیں ان کے لیے بھی پیروی کے لیے اس نے بہت کچھ سیکھنے کے لیے مدنی پھول ہے کہ جب کسی بڑے کو, کو کوئی عرض کرنی ہو کوئی چیز سمجھانی ہو کہ سنت بتانی ہو کس طرح کا انداز اختیار کیا جائے تو انہوں نے جو حکمت اپنائی انہوں نے دونوں نے ان سے کہا کہ چچ جان ہماری ایک درخواست ہے کہ ہم دونوں وضو کرتے ہیں آپ ہم دونوں کے وضو کو دیکھیں گا عورت کے ساتھ اور ہمیں بتائیں کہ ہم دونوں میں سے کون بالکل سنت کے مطابق وزو کرتا ہے سبحان اب انہوں نے دونوں شہزادوں نے وضو کرنا شروع کیا اب جب یہ وضو کر رہے تھے اور وہ بڑے میاں ان کے وضو کا نظارہ کر رہے تھے تو پھر سمجھ گئے کہ کمی ان دونوں مقدس شہزادوں کے وضو میں نہیں ہے میرے وضو میں کمی تھی میں فلاں فلاں سنت چھوڑ رہا تھا وضو کے اندر اس طرح ان کی مطلب اصلاح ہو گئی اور وہ اپنی وضو کی مطلب اصلاح اس طرح کرنے میں کامیاب ہو گئے تو اس میں ہمارے مدنی منوں کے لیے بہت پیارا مدنی پھول ہے کہ جب بھی کسی عمر میں جو بڑا ہے آپ سے آپ کے بڑے بھائی جان ہیں آپ کے والد صاحب ہیں آپ کی امی جان ہیں تو ان کو اگر آپ نے کوئی سنت بتانی ہے یا کوئی ایسا کام آپ دیکھ رہے ہیں ان کو کرتے ہوئے کہ جو آپ کو پتہ ہے کہ یہ کام شران درست نہیں ہے تو حکمت عملی اپنائی جائے تو انفرادی کوشش کے لیے یہ ہے کہ حکمت عملی اپنائی جائے اور بڑے کی اصلاح کے لیے نرم لہجہ اور اس طرح کی حکمت عملی اپنائیں جس طرح کی انہوں نے اپنائی تو بہت نے ادب کے ساتھ لیکن یہاں پر ایک بدنی منڈوں کو ایک بات اور سوچنی پڑے گی کہ اس حکایت میں یہ تو تربیت ملی کہ مطلب اس انداز سے گفتگو کرنی چاہیے لیکن جس طرح ہمارے ان بزرگوں نے حالانکہ دونوں چھوٹے بدنی منڈے تھے انہوں نے ان سے فرمایا کہ ہم دونوں وضو کرتے آپ ہمارا وضو دیکھے اور یہ بتائیں کہ ہم میں سے کون اچھا وضو کرتا ہے تو یہاں یہ مدنی منہ سوچیں کہ اگر ان سے کوئی ابھی کہ کیا ایسا وضو کرتے کہ جیسا آج یہ کسی کو کہہ سکیں کہ بھائی آپ ہمارا وضو دیکھیں کیونکہ آج ہمارا آج تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اگر ہمارے مدنی منہ وضو کر رہے ہیں تو اب ایک سوال ہے کہ کیا انہوں نے وضو کرنے سے پہلے وضو کی نیت کی اب یہ مدنی منت سوچتے جائیں کہ وزو کی پہلے وضو کی نیت کی گے ہم نے تو وضو کی نیت ہی مدنی, جی? مدنی نہیں مدنی چنل کے ناظرین جو عمر میں بڑے وہ بھی اب جی مدنی, مدنی پھول تو ان کے لیے بھی لیکن اب ہم چونکہ سلسلہ ان کے کر رہے ہیں تو مخاطب ان من کو کرنا پڑے گا تو اب مدنی مُننے یہ کہ سب سے پہلے تو نیتیں ڈھونڈیں گے کہ بھئی نیتیں کیا ہیں الحمدللہ یہ بھی امیر علیہ سنت نے ہماری تربیت فرمائی کہ چاہے چھوٹا ہو بڑا ہو یہ نیت کرنی ہے کہ اللہ حکم الہی کی بجا کے لیے میں وضو کرتا ہوں یہ بنیادی نیت ہے اور یاد رکھیے مدنی منو کے اگر یہ نیت نہ ہو تو وضو جب ہم کریں گے وضو تو ہو جائے گا لیکن وضو کا ثواب نہیں ملے گا وہ ثواب کیا ہے کہ جو شخص وضو کرتا ہے جن جن اعضا کو یہ دھوتا ہے تو ان ان اعضا کے گناہ جھڑ جاتے ہیں جن اعضا پر وضو کا پانی ہوگا یہ اعضا قیامت کے دن مطلب چمکیں گے اور پھر اگر اس نے مزید سنتوں پر مستحبات پر عمل کیا کہ بسم اللہ شریف پر پڑھ کر وضو کیا تو پورے جسم کے گناہ جھڑ جائیں گے بسم اللہ والحمدللہ کہہ لیا تو آپ کا وضو جب تک باقی رہے گا آپ کو ثواب ملتا رہے گا تو اب یہ, یہ چیزیں تو ابتدا نہیں دیکھنی پڑیں گی پھر مدنی منہ غور کر رہے ہیں سوچے کہ کیا مسواک شریف کی عادت تو اب وہ کہیں گے کہ جناب مسواک کہاں سے لیں تو جس طرح آپ بازار سے ٹوفیاں لیتے ہیں بالکل چیزیں لیتے ہیں اور امی ابو سے چیز لے کر نہیں جاتے بلکہ رقم لے کر جاتے ہیں تو کیا ہی اچھا ہو کہ دعوت اسلامی والے تو الحمدللہ للہ مسواق شریف کو اپنے دل سے لگا کر رکھتے ہیں جی ہاں ایک چھوٹی سی جیب بنی ہوئی ہوتی ہے اور اکثر ہمارے مدنی منع جو مدرسۃ المدینہ میں پڑھتے ہیں الحمدللہ ان کی ان کی بھی جیبیں بنی ہوئی ہوتی ہیں لیکن اس جیب میں مسواق شریف کی زینت یہ کم نظر آتی ہے تو آپ مسواق شریف بھی اپنے سینے سے لگا کر رکھیں انشاءاللہ بار بار آپ کو استعمال میں آسانی ہو جائے گی تو اس طرح سے یہ, یہ تمام چیزیں جب یہ سوچیں پھر چہرہ دھونا ہے بلکہ سب سے پہلے اگر وزو خول, نل کھولنا ہے امیر علیہ تربیت فرماتے ہیں کہ آسین وغیرہ چڑھا کر بالکل کپڑے سمیٹ کر پھر آپ نل کھولیں گے ورنہ عموماً بارہا ایسا بھی دیکھا جاتا ہے کہ کئی ایسے مدن منہ کہیں نہیں کہ کئی منع ایسے ہوتے ہیں کہ جو وضو خانے پہ بیٹری نل کھول لیتے مدنی منہ تو پانی کی احتیاط میں ہوں گے مدنی منہ تو وہی ہوگا کہ جو پانی کی احتیاط کرے گا تو اب یہ تمام چیزیں جو ہم نے ان بزرگوں کی سنی تو انہوں نے وہ وضو کیا کہ جس وضو کو دیکھ کر ایک بڑی عمر کے بزرگ جو ہے وہ تک متاثر ہو گئے یہاں پہ بلکہ ان کے لیے یہ مدنی پھول ہے کہ یہ اس طرح کا سنتوں اور عادات کے مطابق وضو کریں تو جو ان کو وضو کرتا ہوا دیکھیں نا وہ وضو کرنا سیکھتے سیکھے ایسا ہمارے مدنی منوں کا الحمد الحمدللہ ہمارے مدنی منو کو ہم نے اپنے اسی سلسلے میں امیر اہل سنت کا وضو کا طریقہ مرقبہ یہ الحمدللہ ویڈیو کی صورت میں ان کو دکھایا ہے یہ تو بالکل بہت آسان ہو جاتا ہے بہت آسان ہو جائے الحمد للہ کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں کسی کو تو اب ایک بتانا یا پڑھنا اور چیز ہے لیکن جو کچھ کر کے دکھا رہے کہ ہاتھ اس طرح سے دھونے تو دیکھنے ایک اثر ہوتا ہے یاد رہتا ہے تو مدنی مُن جنہوں نے نہیں دیکھا وہ کیا کریں گے جی ظاہر دیکھنا چاہیے کہ مکتبۃ المدینہ نے ایک باقاعدہ وی سی ڈی جاری کی ہے وزو کا طریقہ یہ چار حصوں میں ہے لیکن اس کا جو چوتھا حصہ ہے وہ الگ سے بھی دستیاب ہے تو چوتھا حصہ جو ہے وہ ٹوٹل پریکٹیکل ہے ہمارے مدنی من یا مدنی چینل کے ناظرین ایک مرتبہ امیر اہل سنت کا وضو کا طریقہ پریکٹیکل یہ ضرور دیکھیں آپ کی کئی ایک معاملات میں اصلاح ہوگی بلکہ اس سلسلوں کو دیکھ کر بارہا ایسے بھی ہمارے پاس تاثرات ملے کہ اتنی عمریں گزر گئیں آج ہم نے درست طریقے سے جانا کہ وضو کیا کس طرح جاتا ہے تو بہرحال پیارے پیارے مدنی منو یہ ہمارے بزرگوں کے جو واقعات بیان کیے جاتے ہیں یہ جو ان کی سیرت کے مختلف پہلوؤں کا تذکرہ ہوتا ہے تو یہ صرف واقعات سن کر نہیں نکل جاتے بلکہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں امیر علیہ سنت کی یہ تربیت ہے کہ ہمیں ان سے مدنی پھول ملتے ہیں کہ ہم کس طرح سے کریں گے ہمارا وضو اتنا باوقار ہونا چاہیے بلکہ ذہن سید دیکھیں یہ عمرے ہوتی ہیں بعض اوقات کسی بڑے شخص کو کہا جائے کہ حضور آپ کو وضو کی دعائیں یاد ہیں تو بالکل ان کو یاد ہوتی ہیں لیکن آپ کو ہمارے قادر صاحب وہ دعائیں بھی یاد کرا سکتے ہیں کہ جب آپ ہاتھ دھوئیں کون سی دعا پڑھیں گے کلی کریں کون سی دعا پڑھیں گے ناک میں پانی چلائیں کون سی دعا پڑیں گے چہرہ دھوئے کون سی دعا اس کی الگ الگ بھی دعائیں ہیں اور اتنی جامع دعائیں ہیں اتنی جامع دعائیں ہیں کہ جیسے جو کلی کرتا ہے وہ دعا پڑھتا ہے اللہ ہما آئینہ اللہ و کا و حسن عبادت تو اب یہ اللہ ہما آئینہ تلاوت القرآن بھی اس میں شامل ہے تو اب یہ کلی کرتے وقت یہ دعا کر رہا ہے کہ یا اللہ مجھے تلاوت کرنے میں ذکر کرنے میں عبادت کرنے میں مجھے توفیق عطا تو اب جیسے ناک میں پانی چڑھاتا ہے تو وہ دعا کرتا ہے کہ یا اللہ مجھے جنت کی خوشبو سنگھا چہرہ دھوتا ہے تو دعا کرتا ہے کہ یا اللہ مجھے میرے چہرے کو روشن رکھنا قیامت کے دن اسے سیانہ فرمانا تو اس طرح سے اتنی خوبصورت دعائیں ہیں تو یہ سب دعائیں بھی پیارے پیارے مدنی منو یہ عمر ایسی ہوتی ہے کہ چونکہ یہ طالب علم جو ہوتا ہے وہ چاہے تو یاد کر سکتا ہے جو پھر اس عمر کا میں یاد کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ وہ جس طرح ایک سائنس کے حوالے سے تھوڑا سمجھا رہا ہوں میموری کارڈ ہوتا ہے نا تو اب وہ خالی ہوتا ہے اس میں آپ چیزیں بھرنا شروع کرتے ہیں جس طرح مدنی مذاکرے بھی آ جاتے ہیں اس میں اور سیریز بھی اس میں ریکارڈ کیا جاتا تو اب اس میں آپ ڈالنا شروع کرتے ہیں اسی طرح بچے کا مدنی منع جو ہیں ان کا بھی ایک میموری کارڈ گویا کہ سمجھانے کے لیے ارض کر رہا ہوں تو وہ خالی ہوتا ہے اب اس میں آپ اچھی باتیں بھرنا شروع کر دیں تو جتنا آپ یہ شروع شروع میں یاد کر لیں گے نا ان شاء اللہ آسانی ہوگی اور یہ پھر عمر بھ... اس کو یاد رکھنے کا طریقہ یہ کہ پھر اس کو پڑھا جائے پڑھا جائے تاکہ وہ یاد رہیں یہ اگر ہمارے مدری من اس طرف بھی توجہ دے اور آج چونکہ چھٹی کا بھی ہو سکتا ہے کہ کئی شہروں میں چھٹی کا بھی ہو اور ہمارے چونکہ مدنی قافلے بھی الحمدللہ ہزاروں کی تعداد میں ہیں مدنی قافلے جو ہے وہ سفر کرنا شروع ہو چکے رات سے ہی الحمدللہ للہ پیدان مدینہ میں یہ باہر ہیں آپ دنیا بھر سے اس کے میسیجز آ رہے ہیں اور معاملات دیکھے جا رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے قاری صاحبان قافلوں میں اور آج ہمارے مدنی من ہمارے گھروں پر ہی دیکھ رہے ہو ہم کو لیکن پیارے پیارے مدنی منوں یہ جو معاملات ہوتے ہیں یہ معاملات اپنانے کے ہوتے ہیں کہ یہ ہمارے اسلحہ بزرگوں نے جو انداز اختیار کیا یعنی اتنا کامل وضو کیا کہ ان کے وضو کو دیکھ کر ایک بڑے میاں کی اصلاح جو ہے اس کا سبب بن گیا تو یہاں پر ایک اور بات بھی میرے ذہن میں آئی تھی کہ اس معاملے میں ایک کمزوری دیکھی اب اس کو گناہ تو نہیں کہیں گے لیکن کہ انہوں نے ایک ایسی بات دیکھی کہ وہ بڑے میاں جو ہے وہ ایک بڑے ثواب سے محروم ہو رہے تھے کہ جیسے وضو کامل نہیں کر رہے تھے تو اب بولے کہ یہ شخص جو ہے وہ نیک... ان کو نیکی کی دعوت دینی چاہیے تو اب ہمارے مدنی منہ کیا اس سے بھی یہ مدر پھول حاصل کریں کہ جہاں کہیں کوئی شخص نیکیاں کرنے سے محروم ہے یا مطلب وہ گناہ میں مبتلا ہے تو اس معاملے میں بھی اپنا پازیٹو کردار ادا کرنا چاہیے کی... دعوت اس میں دو حصوں پر مشتمل ہے ایک تو یہ کہ کوئی گناہ کر رہا ہو تو اس کو گناہ سے روکنے کے لیے انفرادی کوشش کرنا اس کو سمجھانا کہ آپ رک جائیں اب گناہ کرنے میں ہے کیا کہ یہ آخرت کا نقصان ہے اور گناہ کرنے کے دوران وہ نیکیوں سے بھی مارا ہے یہ بھی ایک قسم کا نقصان اب جو نیکیاں نہیں کما پا رہا اور آخرت میں جو نعمتیں ہمیں ملیں گی ان کو حاصل کرنے کے لیے جو مطلب ایکسچینج ہمیں چاہیے وہ ہے نیکیوں کا خزانہ میں بلا تشبیح اب سمجھانے کے لیے کرتا ہوں مدر ملوں کے لیے کہ اگر کوئی اسلامی بھائی کمائی نہ کرے دولت نہ کمائے تو کیا وہ اپنے آسائش کی چیزیں خرید پائے گا نہیں خرید پائے گا اسی طرح نیکیوں کا خزانہ اقروی نعمتیں حاصل کرنے کے لیے بہت ضروری ہے تو اب اگر کوئی اسلامی بھائی یا آپ کی امی جانی کوئی بھی گھر میں ہیں مدنی منوں کی تو وہ اب نیکیاں کمانے سے محروم ہیں کسی سنت پر عمل نہیں کر رہے اب پانی تو پی نہیں ہے اگر سنت پر عمل کر کر پئیں گے تو ثواب بھی ملے گا اس کا تو اب یہ ثواب کمانے سے گرے گا وہ محروم ہو رہے ہیں تو یہ ایسی صورت میں بھی انفرادی کوشش کریں اور اس میں وہ سامنے والا مومن برا بھی نہیں مانتا ہوتا یہ نفسیاتی طور پر کہ جب کسی کو برے کام سے روکا جائے نا تو اس کو کچھ جھٹکا لگتا ہے تھوڑا لیکن اگر کوئی نیکی نہیں کر رہا اس کو نیکی کی ترغیب دے دی جائے تو اس میں عموماً وہ کوئی جھٹکا نہیں لگتا اس کو برا بھی محسوس نہیں کرتا کہ آپ مجھے کیا سمجھا رہے ہیں تو دوسری ایک چیز مجھے یاد ہے اس میں کہ اب انہوں نے وزو کر کے دکھایا تو خود بھی مطلب وہ علم دن حاصل ہونا چاہیے yes, اس طرح سے علم دین حاصل کریں اپنے عمر کے تقاضوں کے مطابق کہ جو بھی ان کو مدنی پھول دیے جاتے ہیں ہمارے سلسلوں میں دیے جاتے ہیں کاری صاحبان ہمارے جو قاری اسلامی بھائی ہیں وہ ان کو درجوں میں شدتیں سکھاتے ہیں مختلف نیکیوں کے بارے میں بتاتے ہیں تو یہ علم دین حاصل کر دین یاد رکھنے کا طریقہ یہ کہ اس پر عمل شروع کر دیا جائے ممکنہ تو پہ جس چیز پر عمل کرنا ہوتا ہے اب نوافل کی فضیلت پڑھا چلیے تو نوافل پڑھیں گے تو اب وہ ذہن میں فضیلت رہے گی تو خود بھی علم دین حاصل ہو اور وہ جو آپ نے بات کی کہ نیکیوں سے کوئی معروم ہو رہا ہے تو اس کو بھی تو نیکی کتاب پیش کی جا سکتی ہے ماشاء اللہ تو یہ پیارے پیارے مدنی ملو ایک بہت ہی اہم مطلب یہ سمجھ لیں کہ ایک فریضہ تو ہے لیکن شاید آپ کی عمر ایسی ہے لیکن کہ شاید اس میں آپ پر کوئی ایسا وہ تو نہیں لگے گا حکم لیکن بات اگر کریں گے تو ثواب ملے گا اور یہ بڑی آپ نے پیاری بات فرمائی کہ یہ جو عمر ہوتی ہے نا یہ عمر ایسی ہوتی ہے کہ اگر اس میں کوئی اگر خوبصورت اچھے انداز سے جو آپ کا ایک مدنی انداز ہے اس مدنی انداز سے اگر آپ ان کو مطلب کوئی بات پیش کریں جیسے اگر پانی پیا جاتا ہے مثال آپ نے دیکھا کہ امی جان جو ہے وہ سنت کے مطابق پانی نہیں پیتی ہیں باجی ہیں وہ بھی خیال نہیں رکھتی ہیں آپ کبھی گھر میں اگر بیٹھی ہو تو آپ مطلب سر جھکا کر ہاتھ باندھ کر اگر اس طرح سے امی جان کو مطلب ریکویسٹ کریں باجیوں کو ریکویسٹ کریں کہ الحمدللہ ہمارے مدرسے میں کاری صاحب نے ہم کو پانی پینے کی سنتیں بیان کی تو میں آپ کو پانی پینے کی سنتیں بیان کرتا ہوں کہ الحمدللہ پانی پینے کی چھ سنتیں کہ جب بھی پانی پیئے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پیے پانی جب بھی پیئے سیدھے ہاتھ سے پئیں پانی جب بھی پئیں دیکھ کر پئیں پانی جب بھی پئیں بیٹھ کر پئیں پانی جب بھی پئیں تین سانس میں پئیں اور جب پانی پی چکے تو الحمدللہ کہیں تو ان سنتوں پر عمل کریں گے انشاءاللہ ان آپ کو پانی پینے کا بھی ثواب ملے گا اور جو نیت کا معاملہ ہے تو وہ بھی ہے کہ اللہ کی رضا پانی کے لیے اچھی اچھی نیتیں کریں پانی پی کر پانی پی کر میں عبادت پر قوت حاصل کروں گا تو اس طرح سے پیارے پیارے مدنی منوں وہ باتیں جو آپ کو مدرسے میں بیان کی جاتی ہیں اس طرح کے سلسلوں میں بیان کی جاتی ہیں تو مدنی منع اگر یہ انداز اختیار کریں اور اس میں ہوگا پازیٹو انداز پازیٹو انداز ہوگا کہ اس میں کوئی ایسی انداز نہیں ہوگا کہ جس میں کسی کی بے عزتی ہو اس لیے کہ ہم نے ہمارے ان بزرگوں کا جو واقعہ سنا جو حکایت سنی اس میں ایک میں نے یہ مدنی پھول بھی آپ سے لینا تھا کہ اس میں یہ بھی دیکھا گیا کہ انہوں نے ان بزرگ کا ادب کیا اس میں کہ وہ عمر کا مگر احترام اب یہ کہ مدنی منوں کے لیے بھی اس میں مدنی بھول ہے کہ نیکی کی دعویٰ پیش کرنے کے علاوہ بھی مدن ادب اور احترام کیا جائے ایک یہ ہے کہ براہ راست کسی کو بالکل دو ٹوک انداز میں اس طرح کرے گا اس طرح کریں آپ اس طرح کریں لیکن بڑے ایک ادب والا انداز اور یہ انداز حقیقی مدنی منوں کا انداز تھا جس کو آج ہم بیان کرنے سننے کی سعادت پا رہے ہیں اور اس میں سے ہمیں مطلب سیکھنے کے لیے کتنا کچھ ملا تو اگر ہمارے مادری مننے بھی ایسا انداز اپنائیں گے بڑوں کا احترام کریں گے بزرگوں کا ادب کریں گے تو انشاءاللہ ان کو आ. ان کی برکتیں بھی ملیں گی کیونکہ اگر ہم احترام کریں گے ان کا ان کا ادب کریں گے پھر جب کوئی بات ہم ان سے مطلب عرض کریں گے کوئی ان کی کتابت پیش کریں گے تو وہ بہت جلدی اثر کریں گے انشاءاللہ आ. اور یہ ایک بہت ہی بنیادی مدری پھول ہے کہ اگر امیر الصر فرماتے ہیں کہ اگر کسی جانور کو بھی جیسے بچے مدنی منہ یہ کہ نا بلیاں اور یہ ایک ایسے جانور ہیں کہ جن سے عموماً خوف نہیں ہوتا ہے تو امیر السنت اس میں تربیت دیتے ہیں کہ آپ بلی کو کر کے بھگائے تو فوراً بھاگے گی لیکن اگر اسی بلی کو کر کے مطلب اس کی پیٹھ پر اگر ہاتھ پھیرا جاتا ہے تو دیکھا جاتا ہے کہ وہ بالکل کمر سیدھی کرے گی اور آپ کے پیروں پہ لوٹے گی تو یہ بتایا جاتا ہے اگر جانور پر بھی نرمی کی جاتی ہے تو جانور بھی مطلب آپ کا متی ہو جاتا ہے جواب اچھا دیتا ہے جواب میں بھی محبت دیتا ہے تو اب اگر آپ نے اگر کسی کو کوئی بات کہنی ہے تو دیکھیں مدنی منہ تو وہی ہوں گے کہ جو با ہوں گے یہی مدنی من ورنہ ٹھیک ہے آپ کو منع کہ گے لیکن مدنی منڈا کہلانا ہے تو پھر ظاہر آپ کو اخلاق بھی اچھے کرنے پڑیں گے سنتوں پر عمل بھی کرنا پڑے گا اور یہاں پر ایک بات اور بھی ذہن میں ہے کہ امیر علیہ سنت دعوت برکاتم عالیہ نے کل ایک مدنی مذاکرے کے ایک, ایک مدنی کلپ ہم نے دیکھے اس میں سرکار اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کے ادب کا ایک بڑا پیارا انداز امیر اج نے بیان فرمایا کہ جب آپ دوسری مرتبہ حج پر تشریف لے جانے لگے تو والدہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اجازت کے لیے تو امیر اجزا نے فرمایا کہ والدہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اجازت لی اور اجازت لے کر کتابوں میں لکھا ہے کہ اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی نے الٹے قدم واپس پلٹے تو امیر اہل سنت نے اس جملے پر یہ فرمایا کہ اس سے پتا چلا کہ سرکار اعلی حضرت امام اہل سنت اپنی والدہ کو پیٹ نہیں کیا کرتے تھے تو اب مدنی منہ بھی مطلب اس معاملے میں ایک وہ تربیت حاصل کرے کہ ہمارے بزرگوں کا جو یہ اس قدر نام ہے کہ آج ہم ان کے سلاد و سلام کو پڑھتے ہیں ان کی ناطے پڑھ پڑھ کے جھومتے رہتے ہیں اور اتنی ان کی کتابیں اتنا انہوں نے علم حاصل کیا ایک مہینے میں ہی ہمارے اعلیٰ حضرت نے مطلب کر لیا اتنے فتح لکھی اتنی کتابیں لکھی اس قدر علم عطا فرمایا اور بظاہر یہ علم کسی کو بہت بڑی یونیورسٹی بہت بڑے دارالعلوم جامعہ نہیں سرکار سے محبت والد صاحب نے کہا کہ تلاوت قرآن کرو سرکار سے محبت کرو تو اب یہ جب انداز اختیار کیا تو اللہ تعالی کی خصوصی عطا انہیں نصیب ہو گئی تو خیر ہمارے یہ اسلاف اور صاحبۂ کرام بالخصوص امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی سیرت کا ہم نے یہ خوبصورت پہلو ہم نے دیکھا کہ آپ نے نیکی کی دعوت دینے میں رغبت کی اور آپ نے اس انداز سے مطلب اپنے سے بڑوں کو جب دیکھا کہ یہ ان کی سنتیں چھوٹ رہی ہیں تو چونکہ یہ سنتیں جانتے تھے بہت احسن انداز سے انہوں نے بیان کی اور بالاخر وہ بزرگ جن کو انہوں نے کہا کہ آپ ہمارا وزو دیکھیں اور ہمارے وزو نے کمزوریاں دکھائیں تو انہوں نے جب ان کا وزو دیکھا دونوں حقیقی مدنی منوں کا تو پھر انہوں نے قبول کیا کہ وزو میں ان کی کوئی کمی نہیں بلکہ میری اپنی کمی <سلام> ہے تو یہ ہمارے آقا ہیں اور ہم ان کی بارگاہ میں یہی ارج کرتے ہیں کہ یہ ہم پر توجہ فرمائیں اور کچھ ایسا کرم کر دیں کہ ہمیں بھی سنتوں سے پیار ہو جائے اور ہم بھی ہم بھی پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں جاننے پہچاننے والے بن جائیں اور سنتوں کو خوب خوب عام کرنے کا ہمیں جذبہ نصیب ہو جائے اور امیر علیہ سنت امام اہل سنت امام سید شہدا امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ عطۂ لانو کی بارگاہ میں یہی فریاد کرتے ہیں کہ یا شہید کربلا فریاد ہے یا شہید کربلا فریاد ہے ہے جان بی بی فاطمہ پر ہے پر ہے جان بیوی بی ماں پر یاد ہے جان ہے کو دیوا دیوی نے کا بنا نور چشن مو پر یاد ہے جش میں موت پاپ یاد ہے پر یاد ہے یا شہیدے کر بنا پر یاد ہے یا شہیدے کر بنا پر یاد ہے دین کی خدمت کا جذبہ جی جی سد پنانا جان کا پریاد ہے سد پنانا جان کا پریاد ہے پر یاد ہے یا شہید کر بلا ہے یا شہیدے بلا پر یاد ہے سن تو ہر طرف, ہر طرف میرے وقت کا پریاد ہے سر کا میرے واپس کا پریاد ہے پریاد ہے یا شہیدے کربلا بلا پریاد ہے یا پر من الحبیب الله اللہ علیہ محمد و علیہ و صحبہ و بارک و سلی تو یاد آگیا کہ ان کا جو بچپن میں ہی ان کی منوی شہادت کی خبر بھی معلوم ہو چکی تھی جو ہمارے اپراد تھے خود سرکار دوالن صلی اللہ علیہ وسلم نے منوی اتشیشی مموم کو اٹک کی تھی جس طرح یہ خون ہو جائے گی او دن سمجھ لینا کہ میرے حسین یہ شہید ہو گئے تو اب بچپن سے مطلب دین کی خدمت کا جذبہ اشعار میں ذکر ہوا اس کا تو اب راہ خدا میں قربانی پیش کرنے کا جو ذہن اس گھرانے کا ہے تو اب بچپن سے ہی پتہ ہے کہ یہ قربانی دی جائے گی اور اس قربانی کو تیار کیا جا رہا تھا اس کے لیے یہاں پر وہ جو ہماری جو شکایت ہے اب اس میں ایک بات اور بھی مطلب ظاہر ہے اس ایسے ہم معاشرے میں رہتے ہیں کہ گناہ بہت ہوتے ہیں اور فری زمانہ اگر کوئی سنتوں پر عمل کرتا ہے تو اس کو اتنی پذیرائی نہیں ملتی ہے چھیڑتے بھی ہیں اب ہمارے مدنی من ماشاءاللہ یہ یوں سمجھ لے کہ مدنی ملیہ سے مدرسے میں نہیں اپناتے بلکہ یہ گھروں میں بھی پہنتے ہیں اور ظاہر نماز کے لیے بھی مسجدوں میں پابندی سے جانا کرنا اب بس میں بیٹھ رہے ہیں تو بس میں بھی ہر طرح موسیقی بچتی ہے اور بڑا عجیب و غریب معاملہ ہوتا ہے تو یہاں پر یہ بھی ہمیں ہمارے مدنی منوں کی تربیت فرمائیں کہ جب اس قسم کا کوئی معاملہ دیکھا جاتا ہے کہ جیسے بس میں بیٹھے اور گانے بجنا شروع ہو گئے یا مطلب کہیں بھی بیٹھے تو فوراً موسیقی جو ہے نا وہ تو فوراً آن ہو جاتی ہے بلکہ اب تو اتنی بدقسمتی ہے کہ اگر کسی کے پاس موبائل ہے تو اس کے یہاں اگر بیل بجتی ہے تو بھی گانے بجتے ہیں بلکہ اگر آپ کسی کو ملائیں گے تو اس کے یہاں بھی جب بیل بجے گی تو وہ بھی گانے بجا سناتا ہے تو اس قدر نادانیاں ہیں تو جب کبھی یعنی سرکار علیہ صلاح سلام کی سیرت کی کوئی ایسے پہلو کہ جب کبھی اس قسم کی مطلب آوازیں آئیں جو نہیں سننی چاہیے تو ہمارے پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفی صلی اللہ تعالیٰ علیہ ولیہ وسلم کا کیا انداز ہوتا تھا مجھے یاد آ رہا ہے کہ وہ انگلیاں کا میں دینے کا ذکر غالباً روایت میں آیا ہے تو اب یہ کہ جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ ہے بہت نازک معاملہ کہ اب آپ بس میں اگر سفر کر رہے ہیں تو ڈرائیور کو بھی اگر تھوڑا وہ سمجھا دیا تو اب کوئی سائب جو ہے وہ موبائل پر اونچی آواز میں لگا لیتے ہیں اب اس کو سمجھائیں اس کو سمجھائیں بس جتنا ہو سکے قدرت اب یہ کہ اب اب اللہ تو یہی کہ وہ کوشش کریں کہ کان اس طرح سے بند کر لیں کہ اب مدنی منوں کا چونکہ سلسلہ ہے تو مدنی مننے کیا کرتے ہیں جب کوئی وہ گولی چلنے کی آواز آتی ہے تو ایک دم سے کانوں کے اندر سے ہاتھ دے لیتے ہیں اور بالکل کان بند کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے کانوں میں آواز نہ جائے تو اب اس سے کچھ نہ کچھ تو فرق تو پڑتا ہے کہ اگر کان میں اگلی دے دی جائے تو آواز جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر محسوس ہوتی ہے اب یہ کہ مدرسے کی جانب بھی آ رہے ہیں یا کسی جگہ جا رہے ہیں اور راستے میں آواز آ گئی اس طرح کی تو اس کیونکہ میرے ذہن میں یوں یہ بات یوں آئی تھی کہ زیر اب مدرسے کی چھٹیاں ان کو دے دی ہیں اب یہ گھر پر بھی ہیں کیونکہ ظاہر مدنی قافلے میں والد صاحب چلے گئے بھائی جان چلے گئے چاچو چلے گئے سب چلے گئے یہ گھر پہ ہیں اب ظاہر محلے میں مطلب جن کے پاس وہی ایم نہیں ہوتا تو وہ بھی جناب وہ مختلف چیزیں لے کر دھک ڈھک دھک دھپ ڈھول بجاتے ہیں تو کئی مطلب وہ عجیب و غریب موسیقیاں چلنا شروع ہو جاتی ہیں تو ظاہر یہ ہمارا ایک ایسا سلسلہ ہے کہ جس میں ہم مدنی منوں کو ہی تربیت دیں گے نا تو پیارے پیارے مدنی منو یاد رکھیے جس طرح ہم نے یہ باتیں سنی کہ ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وََ ایک مرتبہ کہیں سے تشریف لے جا رہے تھے روایت کا خلاصہ ہے اور کہیں سے بانسری کی آواز آنا شروعی تو سرکار علیہ صلی اللہ نے اپنے کان میں انگلیاں ڈال لیں اور اپنے ساتھ چلنے والے اور دور تشریف لے گئے می کہ اب آواز آ رہی ہے اب آواز آ رہی तो جب انہوں نے کہا کہ اب آواز نہیں آ رہی تو کانوں سے انگلیاں جو ہے وہ باہر آپ نے نکالی اور امیر علیہ سنت دعوت برکاتم عالیہ کو بھی کچھ مواقع پر ایسا دیکھا کہ جب اچانک کوئی ایسی جگہ سے ظاہر اب کوئی گاڑی چلا رہا ہے تو گاڑی میں اس نے فل ساؤنڈ سے جو ہے وہ میوزک کھول دیا تو ظاہر وہ جتنے بھی سنیں گے ان سب کو گنا کے ساتھ یہ جو دن ہے اب یہ کیسے گزارنا ہے اس میں عبادت کیا کرنی ہے یہ انشاءاللہ ہم آپ کو کل اور پرسوں کے سلسلے میں مزید اس پر تربیت کے مدنی پھول عرض کریں گے لیکن ان دنوں میں یہ چیزیں بہت ہوتی ہیں کہ جہاں سے اگر وہ مدنی منڈے تو مدنی منڈے ہوتے ہیں وہ اگر کہیں سے گزر رہے کہیں سے مطلب دب دب دب کی آواز آئی پتہ چلے سارے میلے کے بچے کو جمع ہو رہے ہیں یہ بھی جھانکنا شروع ہو گئے اور یہ بھی مطلب دیکھ رہے ہیں کہ کی کیا ہو رہا ہے اور مطلب وہ بس وہ نادان نادان ہوتے ہیں وہ کوئی ناچ رہا ہے کوئی اچھل رہا ہے کوئی کود رہا ہے تو اب ہم جو اس میں واقعات کربلا میں جو واقعات سن رہے ہیں تو اب ہم سن رہے ہیں کہ یہ آٹھ نو دس یہ وہ دن تھے کہ جن میں ہمارے ان بزرگوں پر کھانا اور پانی جو ہے یہ بند کر دیا گیا تھا اب یہ ان دنوں میں ان کی بھوک کے مطلب وہ لمحات جو وہ شروع ہو رہے تھے دن شروع ہو رہے تھے پیاس کی شدت بڑھتی جا رہی تھی تو اب ان واقعات میں تو ہم کو وہ تصور باندھا جائے کہ یہ دن ان کے اوپر کیسے گزرے اور ان دنوں کی یاد بج جائے ہم سنجیدگی سے مناتے ان کی یاد میں کچھ ایشانے ثواب کرتے ہیں ہم ڈھول بجا رہے ہیں ہم مدن میوزک بجا رہے ہیں تو یہ انداز جو ہے وہ ہمارا ہونا نہیں چاہیے اب ظاہر ہے آپ مدنی مننے چھوٹے ہیں چاہے چھوٹا ہو بڑا ہو اپنا اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ وہ ہاتھ سے روک سکے تو ہم ہاتھ سے روک نہیں سکتے چلے زبان سے منع بھی نہیں کر سکتے کہ منع کریں گے لیکن وہاں سے ہٹ تو جائے ہم وہاں سے ہٹ کر وہاں کی اس رونق میں اضافہ کرنا پڑا ہوں جی تو وہاں خود تو ہٹے اب یہ کہ اگر آپ ہجوم میں اضافے کا سبب نہیں بنیں گے تو ہجوم جتنا آپ ہو گیا ایسا ایسا چھٹ جائے گا لیکن اکثر ایک مدنی منا کھڑا ہوا دوسرا کھڑا ہوا تو وہ دیکھا جائے کہ صاحب دیکھتے ہیں کیا ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے تو اگر یہ وہاں سے ہٹیں گے تو ان کو دیکھ کے کچھ اور بھی رگبت پکڑے کر نہیں جا مجھے نہیں یہ دیکھنا چاہیے تو یہ بھی جو آپ نے ابھی یہ اشارہ کیا نا کہ آٹھ نو دس کا جو ایام ہے اس میں تو آزمائش تھی بھوک کی پیاس کی تو اب مدنی منع اب وہی کے قافلوں میں سفر ہے اسلامی بھائیوں کا کاری صاحبان کا بھی الحمدللہ اور گھر میں سے والد صاحب ہو سکتا ہے ان کے گئے ہوں یا بڑے بھائی جان گئے ہوں تو مدنی منوں نے جو یہ گھر میں عام گزارنے ہیں تو اس کو یہ کہ جو عام چھٹیاں ہوتی ہیں اس طرح نہیں گزارنا ماشاءاللہ اللہ عام چھٹیوں میں بھی یہ گنا برے معاملات تو نہیں ہوتے لیکن وہ ایک خوشی کی کیا کہتے ہیں چھٹی یا تھوڑا زیادہ سو لیا کوئی زیادہ کھا لیا اس طرح کے معاملات ہو گئے لیکن یہ ایام ایسے ہیں کہ اس میں اگر ان کی شہیدان کربلا کی یاد میں دن گزریں گے تو انشاءاللہ ان کی یاد کی وجہ سے ہمیں اپنے کردار کو بھی درست کرنے میں مدد ملے گی اور پھر وہ ذکر صالحین کی برکت سے ان شاء اللہ رحمت بھی نازر گے اور مدنی چینل تو اس حوالے سے ایسی نعمت کہہ لیں کہ جس کا کوئی مول نہیں کہ اگر گھر میں بیٹھے ہیں اور آپ کے پاس کوئی کتاب نہیں ہے پڑھنے کے لیے اس حوالے سے شہیدن کربلا کے حوالے سے تو آپ مدر جنر آن کر لیجیے آپ مدر جنر دیکھتے رہیے انشاءاللہ اس میں آپ کو ذکر صالحین بھی ملے گا اس میں آپ کو اعلی بیت کے فضائل بھی ملیں گے اس میں آپ کو جو شہیدن کربلا کے ساتھ جو معاملات ہوئے اس کا بھی ذکر ملے گا اور کس طرح سے اپنی اصلاح کرنی چاہیے اس سے مدنی پھول کیا کیا حاصل ہوگی یہ بھی ملے گا تو انشاءاللہ اس حوالے سے یہ جو مدنی کے ایام ہیں یہ گزارنے چاہیے مدنی منع ہوں یا مدنی چینل کے ناظرین بلکہ میں تو یہاں پر مدنی منوں کو بھی کیونکہ ماشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین جو دنیا بھر میں ہمارے ساتھ شامل ہو کر اب تو امریکہ کے بھی مدنی منع ہمارے ساتھ شامل ہو گئے کہ جہاں انگلینڈ میں مدرسۃ المدینہ قائم ہے اور چونکہ دعوت اسلامی کہ جو اسلامی بھائی ہیں اسلامی بہنیں ہیں تو وہ اپنے بچوں کو پیرس کا پپو نہیں بناتی ہیں وہ مدنی منا بناتی ہیں مدنی منیاں بناتی ہیں تو آپ کے گھر میں امی جان ہیں ابو ہیں بھائی ہیں بہنیں ہیں یہ نو دس کا روزہ رکھ رہے ہیں آپ بھی رکھیں ویسے مدنی موسم ہے اور ماشاء اللہ کئی ایسے مدنی منع ہیں جن پر شاید روزے فرض نہیں ہیں لیکن ان کے والدین کی ایسی تربیت ہے کہ ماشاء اللہ رمدان المبارک کے پورے نہیں تو اکثر روزے رکھتے ہیں. اور یہ کہ جسم میں طاقت ہوتی جی ہے مطلب کہ اگر ٹھیک ہے وہ شریعہ کام ابھی ان پر لازم نہیں ہوئے لیکن میں تو یہی عرض کروں گا مدنی منوں میں بھی جو مطلب رکھ سکتے ہیں روزہ جی دلوقہ مدنی چینل کے ناظرین دیکھیں اگر اس میں ہو تو آپ اپنے ان مدنی ملوں کو منیوں کو ترغیب دلائیں ان کا حوصلہ بڑھائیں ان کی حوصلہ افزائی کریں سحری میں اٹھائیں اور بالخصوص مدنی ملوں سے عرض ہے کہ ان دنوں میں اکثر ریگولر نمازی بھی یہ مسجدوں کو چھوڑ دیتے ہیں اور مطلب وہ پتہ نہیں کیا ادھر ادھر مصروف ہو جاتے ہیں یہ امیرا نے سنت بڑے اسلامی بھائی کو تو مدنی قافلوں میں ہی سفر کا ذہن دیا الحمدللہ اور آج لاکھوں لاکھ عاشقان رسول جو ہیں دنیا بھر میں مدنی قافلوں کے سفر میں روانہ ہوئے ہیں تو اب اگر آپ نے تو آپ ادھر ادھر میلے جھمیلوں کی رونق نہ بنیں بلکہ اس ہجوم کو چھوڑ کر آپ اللہ کے گھر میں بیٹھ جائیں نوافل پڑھیں تلاوت قرآن کریں ذکر و اسکار کریں شہیدا نے کر بلا یاد میں مطلب آپ کچھ کیفیت طاری کریں ان کے واقعات ان کی منقبتیں جو پڑھی ہیں یہ پڑھیں سنیں انشاءاللہ اس طرح سے اپنے دل میں سوز و گداس پیدا کریں اور ان کی یاد مناتے ہوئے خوب نیکیاں کریں اور گناہوں سے بچ کر جس طرح سے ہم نے تربیت حاصل کی کہ اگر کبھی ایسی آواز ہمیں آنا شروع ہو فوراً کار میں ہاتھ رکھ کر سر کو جھکا کر یا تو وہیں بیٹھ جائیں یا وہاں سے ہٹ جائیں بعض اوقات ہوتا ہے بارہا ایسا دیکھا بھی گیا ہے اس اسلامی بھائیوں نے بھی سفر کیا ہے کہ بسوں میں اگر کبھی ایسا میوزک کی آواز آئی اچانک ڈرائیور نے یا کسی پیسنجر نے ڈرائیور کو کہا تو وہ جناب اس سے آواز کھول دی تو اب اسلامی میں نے فوراً کان میں انگلیاں ڈال کے اپنی سر نیچے کر لیا گردن جھکا لی تاکہ وہ فلم ہے یا ڈرامے ہے یا جو بھی ٹی وی چلتا ہے اس کی طرف بھی ہماری توجہ نہ ہو تو الحمدللہ یہ انداز اختیار کرنے سے دوسروں نے بھی اس کو محسوس کیا اور وہ دوسرے بھی گناہوں سے باز آنے کی بھی ترکیب بن گئی بلکہ ایک ساری صاحبان کا کچھ اس طرح سے بیان تھا کہ میں مدرسے کی چھٹی کے بعد کچھ دیر ہو گئی مدرسے میں تو میں مدرسے میں سے باہر نکلا تو میں نے دیکھا کہ دو یا تین مدنی مندے یہ بس اسٹاپ پر کھڑے تو دور تھا اچانک ایک بس آئی تو بس آئی تو وہ دونوں تینوں مدنی منی چڑھے تو کہا لیکن وہ فوراً اتر گئے اچھا میں حیران ہو گیا خیر میں چلتے چلتے ان کے پاس پہنچا اور میں نے کہا کہ سلام سلام کیا میں نے ہاتھ واتھ ملایا ان سے پوچھا خیریت کیا یہ آپ کے گھر کے پاس نہیں جاتی یہ گاڑی تو بڑے پیارے انداز سے ان مدنی منہ نے جواب دیا کہ قاری صاحب کئی بسیں آئی ہیں ہم چڑھیں تو صحیح اس بس میں بھی چڑھے لیکن اس میں گانے بج رہے تھے تو ہم اس لیے اتر گئے کہ تاکہ ہم ایسی گاڑی میں نہیں بیٹھیں گے جس میں گانے بجتے ہو تو ہم انتظار کر رہے ہیں کہ ایسی گاڑی آئے جس میں گانے نہ بجتے ہو تو ہم اس میں ہی اپنا سفر کریں گے تو پیارے پیارے متے نہیں کوشش کی کوشش کریں گے, گے, گے اللہ کی رحمت آپ کو ملے گی اور ایک روایت بھی ہے کہ اگر کوئی ایسی بے حیائی کا منظر ہو اور کوئی کسی کی نظر اٹھتی ہے اور وہ جب اپنی نظر پھیر پھیلال... پھیل... لیتا ہے تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ ول وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے عبادت کی ایسی لذت عطا فرمائے گا جسے وہ اپنے دل میں محسوس کرے گا دل... عبادت کی لذت چاہیے آپ کو قرآن کی لذت چاہیے آپ کو ذکر کی لذت چاہیے آپ کو مطلب حقیقی اسلام کی لذت چاہیے تو اپنی آنکھوں کو اپنے کانوں کو اپنے اعضا کو گناہوں سے بچائیں اور جب جبھی ہم یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ شیطان کے خلاف جنگ جاری, جاری, جاری رہے گی, گی. میوزک کے خلاف جنگ جار جاری, جاری رہے گی. گی موسیقی کے خلاف جنگ جار جاری, جاری, جاری رہے گی تو انشاءاللہ شا. یہ جنگ جاری رہے گی اور انشاءاللہ مرشد کا صدقہ نصیب ہوگا جیت ہماری ہوگی ان شاء اللہ اللہ تبارک و تعالی ان ہمارے اسلاف بزرگان دین اللہ المبین کے صدقے ہماری مدد فرمائے اور ہمیں گناہوں سے بچ کر نیکی کی دعوت کی خوب دھوئے مچانے کی توفیق قطع فرمائے تو یہاں پر ایک بات ادب کے حوالے سے بھی جو ہماری چل رہی تھی اس پر بھی مطلب ظاہر بعض اوقات ہوتا ہے کہ اگر کوئی کسی چیز کی آ آ ترغیب مل جاتی ہے تو پھر وہ اس میں خیال نہیں رہتا ہے اور وہ بالکل لاٹھی لے کر جو وہ شروع ہو جانے کے بھئی اب کرنا ہی کرنا ہی ہے یہ سب تو یہ ان کو مثال دے کے سمجھانا پڑے گا کسی وہ ایک بریانی پکا کر دی بڑی مزیدار ہے اور جب انہوں نے کھائی کہ بہت اچھی ہے کس طرح بنتی ہے نہ بھی یہ اس طرح بنتی ہے اب پورا طریقہ بتا دیا اب وہ اس کو صرف ذائقہ یاد رہ جائے اور بنانے کا طریقہ یاد نہ رہے تو کیا اس کو بریانی کھانے کو ملے گی تو اسی طرح سے یہ کہ کامیابی اسی وقت ملے گی کہ جب نیکی کی دعوت مدنی پھولوں کے مطابق تھی تو اگر ہم نے اصلاح کرنے کا ثواب کمانا نیکی دعوت پیش کرنے کا ثواب کمانا ہے تو ہمیں یہ بھی مدنی پھول یاد رکھنے چاہیے کہ اس نیکی کی دعوت کو کامیاب کیسے بنانا ہے تو اس حوالے سے پھر وہ دونوں چیزیں ہمیں یاد رکھنی پڑیں گی کہ ایک دم وہ لاکی لے کے پیچھے نہیں پڑ جانا اس سے یہ کہ سامنے والے کے مطلب کہ میں آنے کا بھی احتمال ہوتا ہے کہ بعض اوقات وہ زد میں آ جاتا ہے کہ میں نہیں مان تمہاری بات تو بالکل آسان انداز سے نکی دعوت پیش کریں حکمت عملی سے پیش کریں اور مدنی پھولوں کے مطابق پیش کریں تو مدنی پھول الحمدللہ للہ وقتاً فوقتاََ مدنی چینل پر بھی پیش کیے جاتے ہیں میرے سنت کی پیاری پیاری زبان سے بھی سنوائے جاتے ہیں اور ریکارڈنگ بھی اس کی مطلب رپیٹ بھی چلایا جاتا ہے مدنی مذاکروں میں بھی سنت نکی دعوت پیش کرنے کے مدنی پھول اکثر وہ بیان کرتے رہتے ہیں تو یہ بھی ایک کام ہے نکی دعوت پیش کرنا تو کام جب اس کو اس کے طریقے کے مطابق کریں گے نا تو پھر اس کام سے ہمیں کامیابی ملے گی تو تو نکی دعوت بھی اگر ہم اس کے طریقے کے مطابق کریں گے مدنی پھولوں کے مطابق کریں گے پھر ہمیں انشاءاللہ کامیابی ملے گی کہ اس میں ہمارے اسلامی بھائی مدن منی جو ہیں وہ ظاہر امام علی مقام امام حسین رضوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور یہ اہل بیت کی محبت کا ذکر سنتے ہیں تو محبت کا تقاضا یہی ہے کہ جن سے محبت کی جائے ان کے طریقے پر عمل کیا جائے اور میرے پیارے پیارے آکاش مکی مدنی مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ دونوں میرے بیٹے یعنی امام حسن اور امام حسین اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں الہی میں ان کو دوست رکھتا ہوں تو بھی انہیں دوست رکھ اور اسے دوست رقص جو انہیں دوست رکھے ہمیں اہل بیت سے محبت ہے ہمیں امام حسین سے محبت ہے امام حسن سے محبت ہے تمام صحابہ سے محبت ہے انشاءاللہ ہم کو سارے صاحبہ سے پیار ہے انشاءاللہ اللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے انشاءاللہ اللہ تو پیارے پیارے مدنی منو ان کی سیرت کے مختلف پہلووں کا ذکر جب ہوتا ہو ان کو اپنانے اور ان کے اداؤں کو ادا کرنے میں دنیا اور آخرت کی برکتیں ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان صاحبہ کرام علی مردوان کی اہل بیت کی پکی اور سچی محبت عطا فرمائے اور ان کے ان مقدس ایام کو شریعت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے گناہوں سے بچنے اور دوسروں کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے نیکیاں کرنے اور نیکی کی دعوت کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاین نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سل حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد